کد خصر دین کے بوبنی کو جو مس عد جو اٹھومس بہت کو نو یا حسرت نے فرقی نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی تلا کو جھوٹ قرار دیا جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی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 دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیا کاری سے بچنا چاہتے ہیں پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کی زندگی میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے اور یہ محض کھیل اور تماشے کے طور پر بنائی گئی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 اور ان غلط فہمیوں میں پھنس کر لوگ حقیقت نفس العملی کے خلاف ایسے ایسے عجیب طرز عمل اختیار کرتے ہیں جن کی بدولت ان کی زندگی محضی کھیل اور تماشا بن کر رہ جاتی ہے مثلا جو شخص یہاں بادشاہ بن کر بیٹھتا ہے اس کی حیثیت حقیقت میں تھیٹر کے اس مصنوعی بادشاہ سے مختلف نہیں ہوتی جو تاج پہن کر جلوہ افروز ہوتا ہے اور اس طرح حکم چلاتا ہے گویا کہ وہ واقعی بادشاہ ہے حالانکہ حقیقی بادشاہی کی اس کو ہوا تک نہیں لگی ہوتی ڈائریکٹر کے ایک اشارے پر وہ معذول ہو جاتا ہے قید کیا جاتا ہے اور اس کے قتل تک کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے ایسے ہی تماشے اس دنیا میں ہر طرف ہو رہے ہیں کہیں کسی ولی یا دیوی کے دربار سے حاجت روائیاں ہو رہی ہیں حالانکہ وہاں حاجت روائی کی طاقت کا نام و نشان تک موجود نہیں کہیں کوئی غیب دانی کے کمالات کا مظاہرہ کر رہا ہے حالانکہ غیب کے علم کا وہاں شائبہ تک نہیں کہیں کوئی لوگوں کا رزاق بنا ہوا ہے حالانکہ ایک بیچارہ خود اپنے رزق کے لیے کسی اور کا محتاج ہے کہیں کوئی اپنے آپ کو عزت اور ذلت دینے والا نفع اور نقصان پہنچانے والا سمجھے بیٹھا ہے اور یوں اپنی کبریائی کے ڈنکے بجا رہا ہے گویا کہ وہی گرد و پیش کی ساری مخلوق کا خدا ہے حالانکہ بندگی کی ذلت کا داغ اس کی پیشانی پر لگا ہوا ہے اور قسمت کا ایک ذرا سا جھٹکا اسے کبریائی کے مقام سے گرا کر انہی لوگوں کے قدموں میں پامال کرا سکتا ہے جن پر وہ کل تک خدائی کر رہا تھا یہ سب کھیل جو دنیا کی چند روزہ زندگی میں کھیلے جا رہے ہیں موت کے ساتھ آتے ہی یقلت ختم ہو جائیں گے اور اس سرحد سے پار ہوتے ہی انسان اس عالم میں پہنچ جائے گا یہاں سب کچھ عین مطابق حقیقت ہوگا اور جہاں دنیاوی زندگی کی ساری غلط فہمیوں کے چھلکے اتار کر ہر انسان کو دکھا دیا جائے گا کہ وہ صداقت کا کتنا جوہر اپنے ساتھ لایا ہے جو میزان حق میں کسی وزن اور کسی قدر و قیمت کا حامل ہو سکتا ہے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 جو شخصی حیثیت سے آپ کو جھوٹا قرار دینے کی ضرورت کر سکتا آپ کے کسی سخت سے سخت مخالف نے بھی کبھی آپ پر یہ الزام نہیں لگایا کہ آپ دنیا کے کسی معاملے میں کبھی جھوٹ بولنے کے مرتکب ہوئے ہیں انہوں نے جتنی آپ کی تقسیب کی وہ محض نبی ہونے کی حیثیت سے کی آپ کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اس نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ان لا نقدا نکر ماج تبی ہم آپ کو تو جھوٹا نہیں کہتے یعنی ہم آپ کو تو جھوٹا نہیں کہتے مگر جو کچھ آپ پیش کر رہے ہیں اسے جھوٹ قرار دیتے ہیں جنگ بدر کے موقع پر اخنس بن شریق نے تخلیہ میں ابو جہل سے پوچھا کہ یہاں میرے اور تمہارے سوا کوئی تیسرا موجود نہیں ہے سچ بتاؤ کہ محمد کو تم سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا اس نے جواب دیا کہ خدا کی قسم محمد ایک سچا آدمی ہے عمر بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا مگر جب لوا اور سقائت اور ہجابت اور نبوت سب کچھ بنی قسع ہی کے حصے میں آ جائے تو بتاؤ باقی سارے قریش کے پاس کیا رہ گیا اسی بنا پر یہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے کہ تکزیب دراصل تمہاری نہیں بلکہ ہماری کی جا رہی اور جب ہم تحمل و بردباری کے ساتھ اسے برداشت کیے جا رہے ہیں اور ڈھیل پر ڈھیل دیے جاتے ہیں تو تم کیوں مستریب ہوتے ہو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 یعنی اللہ نے حق اور باطل کی کشمکش کے لیے جو قانون بنا دیا ہے اسے تبدیل کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے حق پرستوں کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ ایک طویل مدت تک آزمائشوں کی بھٹی میں تپائے جائیں اپنے صبر کا اپنی راست بازی کا اپنے اثار اور اپنی فداکاری کا اپنے ایمان کی پختگی اور اپنے توقل اللہ کا امتحان دیں مسائب اور مشکلات کے دور سے گزر کر اپنے اندر وہ صفات پرورش کریں جو صرف اسی دشوار گزار گھاٹی میں پرورش پا سکتی ہیں اور ابتدان خالص اخلاق فاضلہ و سیرت صالحہ کے ہتھیاروں سے جاہلیت پر فتح حاصل کر کے دکھائیں اس طرح جب وہ اپنا اسلحہ ہونا ثابت کر دیں گے تب اللہ کی نصرت ٹھیک اپنے وقت پر ان کی دستگیری کے لیے آ پہنچے گی وقت سے پہلے وہ کسی کے لائے نہیں آ سکتی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 اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے کہ اس قوم کو سمجھاتے سمجھاتے مدتیں گزر گئی ہیں اور کسی طرح یہ راستے پر نہیں آتی تو بسا اوقات آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ کاش کوئی نشانی خدا کی طرف سے ایسی ظاہر ہو جس سے ان لوگوں کا کفر ٹوٹے اور یہ میری صداقت تسلیم کر لیں آپ کی اسی خواہش کا جواب عسائد میں دیا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ بے صبری سے کام نہ لو جس ڈھنگ اور جس ترتیب و تدریج سے ہم اس کام کو چلوا رہے ہیں اسی پر صبر کے ساتھ چلتے جاؤ معوں سے کام لینا ہوتا تو کیا ہم خود لے سکتے تھے مگر ہم جانتے ہیں کہ جس فکری و اخلاقی انقلاب اور جس بدنیت صالحہ کی تعمیر کے کام پر تم معمور کیے گئے ہو اسے کامیابی کی منزل تک پہنچانے کا صحیح راستہ یہ نہیں ہے تاہم اگر لوگوں کے موجودہ جمود اور ان کے انکار کی سختی پر تم سے صبر نہیں ہوتا اور تمہیں گمان ہے کہ اس جمود کو توڑنے کے لیے کسی محسوس نشانی کا مشاہدہ کرانا ہی ضروری ہے تو خود زور لگاؤ اور تمہارا کچھ بس چلتا ہو تو زمین میں کھس کر یا آسمان پر چڑھ کر کوئی ایسا معاوضہ لانے کی کوشش کرو جسے تم سمجھو کہ یہ بے یقینی کو یقین میں تبدیل کر دینے کے لیے کافی ہوگا مگر ہم سے امید نہ رکھو کہ ہم تمہاری یہ خواہش پوری کریں گے کیونکہ ہماری اسکیم میں اس تدبیر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے لہذا نادان مت بنو یعنی اگر صرف یہی بات مطلوب ہوتی کہ تمام انسان کسی نہ کسی طور پر راست رو بن جائیں تو نبی بھیجنے اور کتابیں نازل کرنے اور مومنوں سے کفار کے مقابلے میں جد و جہد کرانے اور دعوت حق کو تدریجی تحریک کے منزلوں سے گزروانے کی حاجت ہی کیا تھی یہ کام تو اللہ کے ایک ہی تخلیقی اشارے سے انجام پا سکتا تھا لیکن اللہ اس کام کو اس طریقے پر کرنا نہیں چاہتا اس کا منشا تو یہ ہے کہ حق کو دلائل کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے پھر ان میں سے جو لوگ فکر صحیح سے کام لے کر حق کو پہچان لیں وہ اپنے آزادانہ اختیار سے اس پر ایمان لائیں اپنی سیرتوں کو اس کے سانچے میں ڈھال کر باطل پرستوں کے مقابلے میں اپنا اخلاقی تفوق ثابت کریں انسانوں کے مجموعے میں سے صالح عناصر کو اپنے طاقتور استدلال اپنے بلند الین اپنے بہتر اصول زندگی اور اپنی پاکیزہ سیرت کی کشش سے اپنی طرف کھینچتے چلے جائیں اور باطل کے خلاف پہم جدوجہد کر کے فطری ارتقا کی راہ سے قیامت دین حق کی منزل تک پہنچے اللہ اس کام میں ان کی رہنمائی کرے گا اور جس مرحلے پر جیسی مدد اللہ سے پانے کا وہ اپنے آپ کو مستحق بنائیں گے وہ مدد بھی انہیں دیتا چلا جائے گا لیکن اگر کوئی یہ چاہے کہ اس فطری راستے کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ محض اپنی قدرت قاہرہ کے زور سے افکار فاسدہ کو مٹا کر لوگوں میں فکر سولے پھیلا دے اور تمدن فاصد کو نصط و نابود کر کے بدنیت صلحہ تعمیر کر دے تو ایسا ہرگز نہ ہوگا کیونکہ یہ اللہ کی اس حکمت کے خلاف ہے جس کے تحت اس نے انسان کو دنیا میں ایک ذمہ دار مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیا ہے اسے تصرف کے اختیارات دیے ہیں تا تو اسیان کی آزادی بخشی ہے امتحان کی بہلت عطا کی ہے اور اس کی صحیح کے مطابق جزا اور سزا دینے کے لیے فیصلے کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے انما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 وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَئِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَئِ يَجَعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو چھٹلاتے ہیں وہ بحرے اور گونگے ہیں تاریخیوں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے رستے پر لگا دیتا ہے تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں محض تماش بینی کا شوق نہیں بلکہ فلواقعی یہ معلوم کرنے کے لیے نشانی دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ نبی جس چیز کی طرف بلا رہا ہے وہ امر حق ہے یا نہیں تو آنکھیں کھول کر دیکھو تمہارے گرد و پیش ہر طرف نشانیاں ہی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں زمین کے جانوروں اور ہوا کے پرندوں کی کسی ایک نو کو لے کر اس کی زندگی پر غور کرو کس طرح اس کی ساکھ ٹھیک ٹھیک اس کے مناسب حال بنائی گئی ہے کس طرح اس کی جبلت میں اس کی فطری ضرورتوں کے ان مطابق قوتیں ودیت کی گئی ہیں کس طرح اس کی رزق رسانی کا انتظام ہو رہا ہے کس طرح اس کی ایک تقدیر مقرر ہے جس کے حدود سے وہ نہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے کس طرح ان میں سے ایک ایک جانور اور ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے کیڑے کی اسی مقام پر جہاں وہ ہے خبر گیری نگرانی حفاظت اور رہنمائی کی جا رہی ہے کس طرح اس سے ایک مقرر اسکیم کے مطابق کام لیا جا رہا ہے کس طرح اسے ایک ضابطے کا پابند بنا کر رکھا گیا ہے اور کس طرح اس کی پیدائش تناسل اور موت کا سلسلہ پوری باقاعدگی کے ساتھ چل رہا ہے اگر خدا کی بے شمار نشانیوں میں سے صرف اسی ایک نشانی پر غور کرو تو تمہیں معلوم ہو جائے کہ خدا کی توحید اور اس کی صفات کا جو تصور یہ پیغمبر تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے اور اس تصور کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے جس رویے کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہے وہ عین حق ہے لیکن تم لوگ نہ خود اپنی آنکھیں کھول کر دیکھتے ہو نہ کسی سمجھانے والے کی بات سنتے ہو جہالت کی تاریخوں میں پڑے ہوئے ہو اور چاہتے ہو کہ عجائب قدرت کے کرشمے دکھا کر تمہارا دل بہلایا جائے اور جسے چاہتا ہے سیدھے رستے پر لگا دیتا ہے خدا کا بھٹکانا یہ ہے کہ ایک جہالت پسند انسان کو آیات الہی کے مطالعے کی توفیق نہ بخشی جائے اور ایک متاسف غیر حقیقت پسند طالب علم اگر آیات الہی کا مشاہدہ کرے بھی تو حقیقت رسی کے نشانات اس کی آنکھ سے اوجل رہے اور غلط فہمیوں میں الجھانے والی چیزیں اسے حق سے دور اور دور درخیچتی چلی جائیں بخلاف اس کے اللہ کی ہدایت یہ ہے کہ ایک طالب حق کو علم کے ذرائع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشی جائے اور اللہ کی آیات میں اسے حقیقت تک پہنچنے کے نشانات ملتے چلے جائیں ان تینوں کیفیتوں کی بقصت مثالیں آئے دن ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں بقصت انسان ایسے ہیں جن کے سامنے آفاق اور انفس میں اللہ کی بے شمار نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں مگر وہ جانوروں کی طرح انہیں دیکھتے ہیں اور کوئی سبق حاصل نہیں کرتے اور بہت سے انسان ہیں جو حیوانیات یعنی زولوجی نباتیات یعنی بوٹنی حیاتیات یعنی بایولوجی ارضیات یعنی جیولوجی فلکیات یعنی اسٹرونومی، ازویات یعنی فزیولوجی علم و یعنی ایناٹامی اور سائنس کی دوسری شاخوں کا مطالعہ کرتے ہیں تاریخ آثار قدیمہ اور علوم میں اجتماع سوشل سائنسز کی تحقیق کرتے ہیں اور ایسی ایسی نشانیاں ان کے مشاہدے میں آتی ہیں جو قلب کو ایبان سے لوریس کر دیں مگر چونکہ وہ مطالعے کا آغاز ہی تعصب کے ساتھ کرتے ہیں اور ان کے پیش نظر دنیا اور اس کے فوائد و منافع کے سوا کچھ نہیں ہوتا اس لیے اس مشاہدے کے دوران میں ان کو صداقت تک پہنچانے والی کوئی نشانی نہیں ملتی بلکہ جو نشانی بھی سامنے آتی ہے وہ انہیں الٹی دہریت الحاد مادہ پرستی اور نیچریت ہی کی طرف کھینچ لے جاتی ہے ان کے مقابلے میں ایسے لوگ بھی ناپید نہیں ہیں جو آنکھیں کھول کر اس کارگاہ عالم کو دیکھتے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفتریست معرفت کردگار یعنی ایک عقل مند آدمی کی نظر میں سبز درختوں کے پتے اللہ کی معرفت کے دفتر ہیں قل ارایتکم ان اتاکم عذاب الله او اتتکم الساعه غیر الله تدعون ان کنتم صادقین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 اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے ایسے موقع پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو گزشتہ آئے میں ارشاد ہوا تھا کہ تم ایک نشانی کا مطالبہ کرتے ہو اور حال یہ ہے کہ تمہارے گرد و پیش ہر طرف نشانیاں ہی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں. اس سلسلے میں پہلے مثال کے طور پر حیوانات کی زندگی کے مشاہدے کی طرف توجہ دلائی گئی اس کے بعد اب ایک دوسری نشانی کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے جو خود منکرین حق کے اپنے نفس میں موجود جب انسان پر کوئی بڑی آفت آ جاتی ہے یا موت اپنی بھیانک صورت کے ساتھ سامنے آ کھڑی ہوتی ہے اس وقت ایک خدا کے دامن کے سوا کوئی دوسری پناہ گا اسے نظر نہیں آتی بڑے بڑے مشرق ایسے موقع پر اپنے معبودوں کو بھول کر خدا واحد کو پکارنے لگتے ہیں کٹے سے کٹا دہریہ تک خدا کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیتا ہے اسی نشانی کو یہاں حق نمائی کے لیے پیش کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ خدا پرستی اور توحید کی شہادت ہر انسان کے نفس میں موجود ہے جس پر غفلت و جہالت کے خواہ کتنے ہی پردے ڈال دیے گئے ہوں مگر پھر بھی کبھی نہ کبھی وہ ابھر کر سامنے آ جاتی ہے ابو جہل کے بیٹے اکرما کو اسی نشانی کے مشاہدے سے ایمان کی توفیق نصیب ہوئی جب مکہ موضمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر فتح ہو گیا اکرما جدہ کی طرف بھاگے اور ایک کشتی پر سوار ہو کر حبش کی راہ لی راستے میں سخت طوفان آیا اور کشتی خطرے میں پڑ گئی اول اول تو دیویوں اور دیوتاؤں کو پکارا جاتا رہا مگر جب طوفان کی شدت بڑھی اور مسافروں کو یقین ہو گیا کہ اب کشتی ڈوب جائے گی تو سب کہنے لگے کہ یہ وقت اللہ کے سوا کسی کو پکارنے کا نہیں ہے وہی چاہے تو ہم بچ سکتے ہیں اس وقت اکرما کی آنکھیں کھلی اور ان کے دل نے آواز دی کہ اگر یہاں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں تو کہیں اور کیوں ہو یہی تو وہ بات ہے جو اللہ کا وہ نیک بندہ ہمیں بیس برس سمجھا رہا ہے اور ہم خام اس سے لڑ رہے ہیں یہ کرما کی زندگی میں فیصلہ کن لمحہ تھا انہوں نے اسی وقت خدا سے عہد کیا کہ اگر میں اس طوفان سے بچ گیا تو سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا چنانچہ انہوں نے اپنی اس عہد کو پورا کیا اور بعد میں آ نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ اپنی بقیہ عمر اسلام کے لیے جہاد کرتے گزار دی